اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سلاتُُ والسلام علی سید الانبیاء اب المرسلین امام خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الحمد ماہ رمضان مدان کا ایک آشرہ مکمل ہو چکا ہے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے تیسرے عشرے میں ہم سب جانتے ہیں کہ للت القدر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات کے سلسلے میں ایک پوری سورہ ہمیں قرآن مجید میں عطا منگا ان نا انزل نا ہفی للت القطر وما ادرا کما لت القطر للت القدر, القدر خیرمن الفی شاہ تنزل الملائی سلام الہ مطلف للت القدر میں اسے اتارا گیا قرآن مجید کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کو للت القدر میں اتارا گیا جسے ہم لوگ اردو میں شب قدر کہتے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ان نان ضلنا حفیع مبارکہ اس آیت پہ کچھ علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ شب برات کے لیے ہے لیکن ایک اور آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا تھا اس لحاظ سے ہم بڑے ادب کے ساتھ ان علماء حضرات سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کہا کہ ان نا انزل لت القدر سور البکرا میں یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ رمضان شریف میں نازل ہوا تھا تو ہمارے نزدیک یہ دونوں ایک ہی رات ہیں اب اس سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو آہستہ آہستہ بیس بائیس سالوں میں نازل ہوا تھا تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بھی کئی اقوال موجود ہیں کہ پورا قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں لوہے محفوظ سے آسمان اول پر نازل ہو گیا تھا تو جب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس رات کو نازل ہوا تو وہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے آسمان اول پر نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ آہستہ آہستہ بوقت ضرورت جب جہاں جیتنے کی ضرورت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً بیس بائیس تیئیس سال کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے یہ جو رات ہے یہ بڑی برکت والی رات ہے اس کی شان و شوکت جو ہے اس کے لیے اول تو یہی ایک بات کافی ہے کہ قرآن جو ہے اس رات کو نازل ہوا کیونکہ قرآن مجید حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے افضل ترین موجزہ ہے جو آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے آپ کی حیات ظاہری میں موجود تھا ایک حرف کا بھی اس پہ کسی قسم کا کوئی اس میں تبدیلی موجود نہیں ہے کہیں اگر کبھی کسی کاتب سے کتابت کی غلطی ہو جاتی تو وہ فورن پکڑی جاتی ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے ایک اور جو فضیلت ہے اس میں رمضان شریف کی وہ یہی ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو رات ہے یہ ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اس میں شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ وہ مہینے ہیں جن میں شب قدر نہ پائی جائے تو ان ایک ہزار مہینوں سے یہ اکلوتی ایک رات جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے افضل ہے۔ اس بھلائی سے محروم رہنے والا ہی حقیقی بدقسمت قسمت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کون سی ہے اس میں اختلاف رائے بہار پایا جاتا ہے ہمارے پاس احادیث مبارکہ کچھ ایسی موجود ہیں جس کے حوالے سے ہمارے کئی علماء کرام اس بات پہ ضد کرتے ہیں کہ یہ ستائیس رمضان ہی ہے کیونکہ اس پہ حدیث موجود ہے لیکن عرض یہ ہے کہ احادیث جہاں ستائیس رمضان کی موجود ہیں وہیں پہ اور تاریخوں کی بھی موجود ہیں ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر چار یا پانچ احادیث مبارکہ موجود ہوں تو کسی ایک کو ہم لے لیں اور باقی سب کو چھوڑ کے ہم ضد کریں کہ یہی رات ہے جو للت القدر ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص للت القدر کا قیام ایمانداری سے کرے نیک نیتی سے کرے اس کے تمام سابقہ گنا بخش دیے جاتے ہیں پھر فرماتا ہے کہ اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے فرشتے تو روز نازل ہوتے ہیں ہر برکت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں ہر رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جیسے ہم قرآن مجید پڑھیں تب بھی تو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہم ذکر کی محافل کا اہتمام کریں تب بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں بلکہ حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ ذکر کی مجالس کو گھیر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ یہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں ور روح اب یہ جو روح ہے اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نازل ہوتے ہیں لیکن ایک اور رائے ہے کہ نہیں روح جو ہے ایک خاص قسم کے فرشتے ہیں جو ان کا خصوصاً اسی رات کے ساتھ تعلق ہے اور وہ بھی اسی رات ناصل ہیں اس پہ چونکہ بالکل وضاحت کے ساتھ حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہماری نظر سے نہیں گزرا اس لیے اس کو امکان کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں کہ شاید جیسا کہ ہمارے کئی محققین نے کہا مفسرین نے کہا کہ یہ روح کی جو بات ہو رہی ہے یہ بڑے خصوصی قسم کے فرشتے ہیں اس کو بھی لیا جا سکتا ہے یہ جو بات ہے کہ فرشتے اترتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو فرشتے زمین پر جو الفاظ آئے ہیں روایت میں سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اب پوری زمین پہ کتنے سنگریزے ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو پتھر بکھرے ہوتے ہیں زمین پہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے ہوتا یہ جو رات ہے یہ سراسر سلامتی والی رات ہے اس میں شیطان برائی نہیں کر سکتا نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے کتاد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے عمر اور رزق کا مقدر کیا جاتا ہے اور اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شب برات کے حوالے سے جب اس طرح کی حدیث آتی ہے تو بہت سے علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو شب قدر کے معاملات ہیں شب برات کے نہیں ہے اب اس پہ آج موضوع نہیں ہے گفتگو کا لیکن شب قدر کے ان معاملات میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شب قدر کے اندر یہ معاملات طے پاتے ہیں عمر رزق اور ہر حکمت والا فیصلہ شب قدر میں ہوتا ہے مسند احمد میں ایک حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لت القدر آخری دس راتوں میں سے ہے جو ان میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اللہ تعالی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ رات اکائی کی ہے اکائی کا مطلب یہ ہے کہ اکیس ہوگی یا تیئیس ہوگی یا پچیس ہوگی یا ستائیس ہوگی اور ساتھ میں لفظ آیا یا آخری اب یہ جو لفظ آخری ہے اس میں پھر بحث چلتی ہے ہمارے آئمہ میں بھی بحث چلی ہے ہمارے مفسرین محدثین میں بھی بحث چلی ہے کہ اگر تیس کا مہینہ ہے تو آخری تو پھر تیسویں ہو جاتی ہے اور اگر انتیس کا ہے تو آخری انتیس ہو جاتا ہے اب ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے اب جس بات دلچسپ کریں کہ صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے جفت رات کی بھی موجود ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ نشانیاں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں بیان کی ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ جیسے چاند چڑھا ہوا اس میں سکون ہوتا ہے اس میں دل جمعی ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے صبح تک ستارے نہیں جھڑتے اور اس کی ایک نشانی یہ کہ صبح کا جو سورج ہوتا ہے وہ تیز شعاؤ کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ وہ چودمی رات کی طرح صاف نکلتا ہے اس دن اس کے ساتھ شیتان بھی نہیں نکلتا اب یہ جو نشانیاں ہیں معاملہ یہ ہے کہ ان نشانیوں کا تو ہمیں پتہ اگلی صبح چلے گا نا رات کو تو نہیں پتہ چلے گا اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آخری اشرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ تمام دس دن لیکن اگر تمام دس دن نہیں تو کم از کم اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی راتوں کو ضرور خاص عبادت کا ذکر کا تلاوت کا اہتمام کیا جائے کیونکہ جمہور ہے جو اکثریت ہے ہمارے آئمہ کی وہ اسی بات کی قائل ہے کہ یہ جو رات ہے یہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے ابو تاؤ رحمت اللہ فرماتے گے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لہلۃ القدر صاف پرسکون سردی سے خالی گرمی سے خالی رات ہے اس کی صبح جو ہے وہ مدھم روشنی والا سرخ رنگ نکلنا ہے اب یہ رات کب ہے قرآن کب اترا حدیث آئی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جمڈو نو باقی رہیں تب سات باقی رہیں تب 5 باقی رہیں تب اس میں مہدزین نے یہی بیان کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تاقرات اور یہی زیادہ مشہور ہے یہی زیادہ ظاہر ہے اسی پہ ہماری آئمہ کی اکثریت ہے اسی کی قائد ہے جو علماء بتاتے ہیں کہ ستائیس ہی اصل میں لیلت القدر ہے تو ذہن میں رکھیں کہ حدیث ایسے آئی کہ اس کے اندر اکیسویں کا, کا واقعہ بیان ہوا مسلم میں موجود ہے آخری اشرے میں ڈھونڈو حدیث موجود ہے تاک راتوں میں ڈھونڈو حدیث موجود ہے جس کے اندر اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس یا آخری رات بھی کہا گیا اسی طرح ترمیزی اور نسائی میں جو الفاظ آئے وہ آئے کہ جب نو باقی رہ جائیں یا سات یا پانچ یا تین یا آخری رات یہ سب مستند ہے جن کا ہم تذکرہ راستے میں دو مسلمانوں کو جھگڑا کرتے دیکھیے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے یہ رات اٹھا لی گئی اس اٹھا لی گئی کا جو مفہوم ہمارے شارحین نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ تعین نہیں رہا خصوصاً کہ یہ اکیس ہے, خصوصاً تیئیس ہے یا پچیس ہے خصوصی طور پہ یہ بات جو ہے یہ تعین نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تمام راتوں کو ہمیں للت القدر کو تلاش کرنا ہوگا اب جو ہم نے اکیس کی حدیث سنی کہ یہ اکیس ہے اکیلی حدیث اکیس ہے ایک تو ہے جس میں کہا اکیس نہیں اکیلی اکیلی فرض کریں ستائیس اس کے بارے میں پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ خصوصاً اس سال سے متعلق حدیث ہو سکتی ہے جس سال صحابی نے یہ بیان کیا مثلاً صحابی نے کہا رمضان میں لہلت القدر اکیس کی ہے کیونکہ میں نے اس کو اکیس میں پایا تو اس سال انہوں نے اکیس میں پایا ہے پھر کسی صحابی نے کہا کہ یہ تیئیس کی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے اس سال تیئیس میں پایا تو یہ پھر جب مختلف تاریخیں آتی ہیں تو اس میں ہمارے شارنین ہمارے مفسرین ہمارے محدسین ہمارے ائمہ یہ بات کرتے ہیں اور اس کی پھر جو دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کی جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعین کا علم نہ ہونا اس لیے ہے کہ اگر یہ مبہم ہوگا تو اس کو ڈھونڈنے والا جس جس راتوں میں اس کا ہونا ممکن ہوگا ان تمام راتوں میں کوشش کرے گا خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا اور اگر اسے پتہ چل جائے یہ ایک رات ہے تو باقی ساری راتیں چھوڑ دے گا اور وہ صرف اسی رات کو عبادت میں جت جائے گا اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر ہم سیرت مبارکہ دیکھیں تو اپنے وسال مبارک تک رمضان شریف کے آخری عشر میں اعتقاف کرتے رہے تاکہ یہ رات ضرور ملے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں تو ایک دعا حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی لیکن ہمارے ہاں باقی ایسی تمام راتیں جو مشہور ہیں جیسے معراج شریف ہے شب برات ہے اور اسی طرح اور بھی جو بھی ہمارے پاس راتیں ہیں ہمارے پاس جو ان راتوں سے مخصوص عبادتیں ہیں ہم ہر موقع پہ بار بار یہ بات عرض کر رہے ہیں ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے پڑھی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب آپ رات کو دو نفل پڑھیے گا پہلے نفل کے اندر آپ الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد آپ گیارہ خلاص پڑھیں اور دوسری رکعت میں فلاں چیز پڑھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے ہاں اس کے ساتھ جو انعامات بتائے جاتے ہیں آپ یہ پڑھیں آپ کو یہ ملے گا دیکھیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ یا صرف اللہ بتا سکتا ہے یا اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتا ہے اگر اللہ نے یہ بات نہیں کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی تو اللہ سے ڈرے اور اس انعام کو ایک اللہ پر واجب جیز نہ قرار دیں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یہ ہوگا تو اللہ یہ کرے گا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اس پہ واجب ہے وہ کام کرنا یہ کام مت کریں اللہ سے ڈرے پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی خاص قسم کے نفر کسی نے کہے پڑھیں بسم اللہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان وعدوں کو آپ حق نہ سمجھیں امکان ہو سکتا ہے حق نہ سمجھیں کیونکہ وہ پھر ہم اللہ سے ایک بات منصوب کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منصوب کر رہے ہیں اور صحیح احادیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات منصوب کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم تو یہ جو ایک خاص رات فکس کر دی جاتی ہے مقرر کر دی جاتی ہے ہر سال کہا جاتا ہے جی ستائیس ہی شب قدر ہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس مستند حادیث 21 کی بھی ہیں 25 کی بھی ہے 23 کی بھی ہے 27 کی بھی ہے 29 کی بھی ہے اس لیے مناسب ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام تاکراتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوں خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور پورے ایمان کے ساتھ یہ ایک اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا اور ہمیں مفرت سے ضرور نوازے گا تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا و مولانا محمد علیہ و, علی و صحابِ اجمائین